اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ معاف کرے آپ نے ان کو رخصت کیوں دی آپ کو چاہیے تھا یعنی کہ ان کو رخصت نہ دیتے تاکہ آپ پر کھل جاتا کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روزے آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں صاف بات ہے سیدھی بات ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ تو کبھی بھی اپنی جان نہیں چرائے گا اور جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہی وہ اس طرح کے ایکسکیوزز بنائے گا اور بہانے پیش کرے گا کہ یہ مجبوری ہو گئی تھی اور اس وجہ سے ہم جہاد کے لیے اینبی آپ کے ساتھ نہ آ سکے خروجا <بِعَاثَهُم> اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے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 ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا منافق جد بن قیس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا میں نے سنا ہے کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو ڈرتا ہوں کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے لہٰذا آپ مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیے تو یہ بہانے کہ دیکھیں اگر آپ نے ہم سے کہا کہ تم دین کا کام کرو تو گناہ آپ پر ہوگا ناوزب اللہ یہ انداز ہم نہیں کر سکیں گے یہ کام ہم فتنے میں پڑ جائیں گے آپ کی وجہ سے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ فل فتنتی سخت فتنے میں تو پڑ ہی گئے جب جہاد سے فرار کے لیے بہانے بنا رہے ہیں تو فتنہ تو شروع ہو گیا وہ اتنا جہنم علا محیطہ تم اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تم کو رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا یہ کس کا رویہ ہو سکتا ہے جو کامیابی کو مقصد بنا کر ہے جو اللہ کی رضا کو مقصد بنا کر آئے اس کو کامیابی ناکامی سے دنیاوی کامیابی ناکامی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا قل کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے قل ہل طرف بنا اللہ عہد الحسن ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے یعنی اگر تو ہم کامیاب لوٹے غازی بن کر لوٹے تو تم بھی کہو گے کامیاب ہیں اور اگر ہم شہید ہو گئے تو تو تو ہم کامیاب ہو ہی گئے شہادت فی نبی اللہ حاصل ہو گئی تو تو ویسے بھی کامیاب ہیں تو مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہی لڈو ہیں دونوں ہی طرح کامیاب ہے دنیاوی طور پہ کامیاب ہو گیا تو تو ہے ہی دنیاوی طور پہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوا اللہ کے ہاتھ اس کا درجہ ہے ہی اپنی جگہ بے عذاب من او بے دینا تربسو انب سون اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم سے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو ان کار حق ہی کی حالت میں دیں دیکھیں منافق کی کمزوری بتا دی مال اور اولاد رشتے اور دولت تو جن چیزوں کو اللہ کی رام انسان نہیں کھپاتا اپنے لیے بچا بچا کر رکھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ چاہے تو ان چیزوں سے کچھ بھی اس کو خیر نہیں پہنچے گا ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ان کی بھی آپ دیکھیں کہ ان کی بھی اولادیں پڑھ لکھ لیتی ہیں وہ بھی کھا پی لیتے ہیں ان کی بھی شادی بیاہ ہو جاتے ہیں کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا ان کے بھی گھر چلتے ہیں سب کام ہو جاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے اوڑھتے ہیں اور ہنستے بولتے ہیں تو صرف یہ شیطان کا دھوکا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو تو تمہاری اولاد کا بھی نقصان ہو جائے گا اور تمہارے مال کا بھی نقصان ہو جائے گا ہرگز نہیں بلکہ اس طرح جب بچا بچا کے رکھتا ہے انسان تو بعض دفعہ یہی مال اور یہی اولاد سوہانی روح بن جاتی ہے جب اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہ بنایا تو ہو سکتا ہے وہ اولاد پھر اپنی فرما بردار بھی نہ ہو وہ لفون بلّہ ہی اِن لمن کم و ماہ قوم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 اب یہ منافقین کا خاص انداز ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زبان تان دراز کرنے سے چوکتے نہیں تھے کہتے تھے ناوزب اللہ کہ عدل سے کام نہیں لیتے اور یہ سائیڈ لیتے ہیں یہ تعصب سے کام لیتے ہیں یہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے جاننے والوں کو زیادہ دے دیتے ہیں ہم کو نہیں دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں کر کے اذیت پہنچایا کرتے تھے ہاں ان کو پیسہ مل جاتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے تو حق لینے میں تو سب سے آگے اور حق دینے میں سب سے پیچھے یہ بھی منافق کی ہی ایک صفت ہوتی ہے آتا ہُ اللہ و رسول کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی ان کو دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں ان نما صدقات الفقرائی ولیحا یہ وہ آیت ہے جس میں کہ زکوٰۃ کی مدوں کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے تو یہ صدقات نفلی صدقات نہیں ہیں بلکہ یہ فرض صدقہ زکوٰۃ اس کی بات ہے جو کہ یہاں پر کی جا رہی ہے یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں انّما صدقات الفقرائے و المساکین و العملین علیہ و المولفت القلوبہم اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو و فر رقاب نیز گردنوں کے چھڑانے و الغارمین اور قرضداروں کی مدد کرنے میں وفی صبیل اللّہ اور اللہ کے راستے میں وبنِ صبیل اور مسافروں پر فرید من اللہ یہ جو الفاظ ہیں فریض من اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوۃ کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے واللہ علیم حکیم اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے زکوٰۃ صاحب حیثیت مسلمان پر ایک فرض ہے صاحب نصاب مسلمان پر سب مسلمان اگر اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی مسلمان غریب نہ بچے کوئی شک نہیں اس کے اندر بخاری میں حدیث ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ شامل ہو جائے یعنی زکوۃ ادا نہ کریں یا زکوات کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لیں تو وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ ایک عبادت ہے یہ ٹیکس نہیں ہے دل کی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے جتنی انسان زکوۃ دیتا ہے آپ دیکھیں اتنی ہی برکت ہوتی ہے ابو داود میں حدیث ہے ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کی بیٹی نے سونے کے دو موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تجھے ان کے بدلے دو کنگن آگ سے پہنائے امر سلمہ رضی اللہ عنہا انہ انہوں نے دو کنگن پہنے ہوئے تھے تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا یہ کنز ہیں آپ نے فرمایا اگر زکوٰۃ ان کی دے دی ہے تو یہ کنز نہیں ہے عام طور پہ ہم خواتین زیور کے بارے میں پریشان ہوتی ہیں ہمارے پاس عام طور پہ زیور ہی ہوتا ہے جس کی کہ ہمیں دینی ہوتی ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ جس کا زیور ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہے شوہر اگر بیوی کے زیور کی زکوۃ دیتا ہے تو یہ شوہر کا احسان ہے ایک طرح سے شوہر پر فرض نہیں ہے کہ وہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دے اگر کوئی شوہر ایسا ہے جو منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں زکوات دیتا تمہارے زیور کی تو عورت اپنے زیور میں سے کوئی چیز بیچے اور پھر اپنی زکوٰۃ ادا کرے وہ منہم الذینۂ یذون نبی وَيَقُولُونَ یقولوں نہ ہوا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے اب یہ بھی ان کا انداز تھا منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سن لیا کرتے تھے تو یہ پہ تانے دیتے تھے کہ یہ تو سبھی کی باتیں سن لیتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط فرمایا کل ازون خیر القُم کہو یہ تمہارے لیے بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دو کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو یہ کہیں گے ان کنا نخود و ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے قل ان سے پوچھیے اب اللہ ہی کہ اللہ کے بارے میں وہ آیات ہی اور اس کی آیات کے بارے میں وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے بارے میں کن تم تستاذ اون تم مذاق اڑاتے ہو کوئی اور تم کو موضوع نہیں ملا طنز و کا کہ تم اب اس پر تباہ آزمائی کرنے لگ گئے کہ تمہاری حصے مذاق کے اظہار کے لیے بس یہی موضوع رہ گیا یہ بھی چیز کب پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں جب وہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں اہل کتاب کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے رسولوں کا مذاق اڑانا یا اللہ کا مذاق اڑانا ان کے ہاں کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے وہ ماں باپ کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں ٹی وی پروگرامز ہیں اور کارٹونز ہیں اور سب چیزیں ان کی ہیں کہ ماں باپ کو احمق و نوزب اللہ بے وقوف دکھا دیا یا رسولوں کو کچھ اور بنا کر دکھا دیا وہ ایک پروگرام ٹی وی پر آتا تھا اس میں ڈیوڈ اور گولیت کے بارے میں بتایا کہ دعوت علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا جالود سے اور دکھایا کہ اس میں ڈیوڈ جیت گیا اور گولیت ہار گیا ٹھیک ہے تاریخی طور پر درست ہے لیکن دکھایا کیا تھا اس میں ڈیوڈ کو کتہ بنایا ہوا تھا اور موسی علیہ السلام پر مزائیاں فلمیں عیسی علیہ السلام کی اوپر اور کارٹونز بنا دینا۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات ان کے لیے نہیں ہے ان کے یہاں از سیکرٹ کسی چیز کی عزت نہیں ہے کوئی چیز ان کے ہاں مقدس نہیں ہے ان کی زندگی کا چونکہ مقصد ہدایت تو ہے ہی نہیں وہ تو صرف دنیا کی خاطر جیتے ہیں دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں ان کو ہنسنا ہے ان کو خوش ہونا ہے ہر قیمت پر ہر قیمت پر ان کو انجوائمنٹ چاہیے چاہے وہ قیمت جہنم کی شکل میں ہی دینی پڑ جائے لیکن وہ دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اب ایپنگ دا ماسٹر جس کو ہم کہیں نا جب اپنے آقاؤں جیسا حال حلی اور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں تو مسلمان بھی پھر بعض ایسے ہی ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو ایسے ہی کام کرتا ہے دوزخ پر لطیفے جنت پر لطیفے نازب بلّہ اللہ کے بارے میں لطیفے اور سوشل پاپولیرٹی کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کول cool اور سپسٹک ہونے کی علامت ہو گئی کہ دین کا مذاق اڑاؤ اور جو نہ ہنسے اس کو ملا کہہ دیا نیرو مائنڈیڈ کہہ دیا یا اسپائل سپورٹ کہہ دیا تو کتنے آپ ڈلیوڈیڈ ہیں یہ لوگ دیکھیں کتنے قابل رحم ہیں کہ خود اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بےچاروں کو انفیریٹی کومپلیکس ہوتا ہے سمجھتے کیا ہیں کہ اب اس طرح کی اسمارٹ اسمارٹ باتیں کر کے اسمارٹ ٹاکرز ہو کے ہم بہت پاپولر ہو رہے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات پہ کتنے زور کا قہکہ پڑا لوگوں میں ہم کتنی پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں کتنے مقبول رہے ہیں میں کا یہ والا کو غریبوں میں کبھی نہیں ملے گا اللہ رسول کی بات وہ عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں کم از کم نام سن کر ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں یہ جو ڈگری یافتہ آلہ عہدوں پر اچھے کپڑے پہنے ہوئے یہ جو پوش لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ انداز عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت الیٹ لگ رہے ہیں ایسی باتیں کر کے کاش کے اللہ کی غزل ناک نگاہ کو بھی یہ اپنے اوپر محسوس کر لیا کریں ساری ان کی ہنسی جو ہے وہ بند ہو کر رہ جائے گی حال کیا ہو گیا ہے کہ دین ہنسی مزاح کا موضوع کھیل تماشا اور کھیل انتہائی سیریس تو جس محفل میں یہ کام ہو رہا ہو مسلمان کو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے سورہ نام میں سورہ مائدہ میں ہم یہ موضوع پڑھ چکے ہیں لاتا تدرو قد کفر تم باردہ اب ازرات مت تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد کو فر کیا ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں المنافقون والمنافقات اب من خاتو منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے ہیں دیکھیے جیسے کوئی کام اچھا بھی دنیا میں ٹیم کے بغیر نہیں ہو سکتا کوئی کام برا بھی دنیا میں ٹیم کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ تو خون کے رشتے ہیں جن میں کہ ہم بندھے ہوتے ہیں کچھ دوستی کے رشتے ہوتے ہیں اور یہ دوستی کے رشتے ہوتے ہیں ایک جیسی ذہنیت رکھنے والے ایک جیسی دلچسپیاں رکھنے والوں کے درمیان کچھ لوگوں کے درمیان کامن انٹرسٹ کامن فیکٹر نفاق ہوتا ہے تو وہ مل کر آپس میں گروپس بنا لیتے ہیں اور مل کر پھر وہ یہ سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں میاں اور بیوی ان میں سے ایک بھی اگر مومن ہے تو گھر میں اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا چوبیس گھنٹے نہیں ہو سکتی جب دونوں منافق ہوتے ہیں تو پھر گھر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا گڑھ بن جاتا ہے شوہر کے دوست آتے ہیں ڈرنک کرتے ہیں تو اپنے ہاں کھانوں میں بیویاں بھی شراب سرو کرتی ہیں کم از کم اگر اپنے سپاؤس کو روک نہیں سکتے تو ساتھ تو نہ دیں اور منافقوں کا حال کیا ہوتا ہے یا مرونہ بالمنکری و یونہ ان المعروف برائی کا حکم دیتے ہیں بھلائی سے منع کرتے ہیں ہر الٹی چیز ہر غلط چیز کی حوصلہ افزائی اور ہر اچھی چیز کی حوصلہ شکنی اگر کسی کے گھر میں کسی کے بچے کو بیٹے کو یا بیٹی کو یا شوہر یا بیوی کو دین کی طرف آتا دیکھ لیں تو ایسا افسوس کرتے ہیں اس کے حال پہ کہ لگتا ہے کوئی لائف تھریٹنگ بیماری اس کو ہو گئی ہے. وہ یک بدونہ عیدیہ ہوں اور اپنے ہاتھ خیر سے رو کے رکھتے ہیں نص اللہ یا اللہ کو بھول گئے وہ نسیح ہوں تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا انََ المنافقینہ ہم الفاصقون یقینا یہ منافق ہی فاسق ہیں اب آستفا عورتیں کہتی کہ ہم کیا کریں ہمارے ہسبینڈ ہم سے کہتے ہیں یہ نہ کرو ہمارے ہسبینڈ ہم سے کہتے ہیں وہ نہ کرو تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی کا ہسبینڈ اس سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے چوری کر کر آؤ یا تم فلاں کو قتل کر دو جا کر تو کیا بات مانیں گے اگر کریں گے تو مجرم ہوں گے اور ساتھ شوہر بھی سزا بک دے گا تو اللہ کے ہاں یہی ہے بالکل کہ شوہر کے کہنے پر گناہ کیے اور اللہ کے احکامات کو توڑا تو قیامت کے دن ہم تو مجرم ہوں گے ہی ہوں گے شوہر کو بھی ساتھ ہم اس جرم کے اندر شامل کر رہے ہوں گے ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے صاحبہ حیران ہوئے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے عرص کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہونے والا ہے آپ نے فرمایا نعم ہاں اشد اس سے بھی زیادہ ہوگا اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے یعنی کہ بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ الٹ جائے گا اور تم سے مراد کیا ہے یعنی کہ مسلمانوں کا یہ حال ہو جائے گا جب صحابہ اس پر حیران ہوئے کہ کیا ایسا بھی کبھی معاملہ ہوگا ایسے ڈسٹورٹیڈ اور کنفیوز ہو جائیں گے مسلمان آپ نے فرمایا نعم ہاں اشد اس سے بڑھ کر بھی ہو جائے گا شدید تر معاملہ ہوگا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو بدی جاننے لگو گے اور بدی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے کہ دیکھیں کہ شیشے پہننے والے اترا رہے ہیں اور ہیرے پہننے والے شرما رہے ہیں تو اس سے زیادہ پھر انسان کب کنفیوز ہوگا اور کہ اس کو قدر نہ رہے کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ نیکی ہے اور اسی پر مجھ کو جمے رہنا ہے وعد اللہ المنافی قینہ ولمنافی قاتی و القفارہ نارا جہنما خال دینہ فیحہ اللہ و لہم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 ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے ولمنات مومن مرد اور مومن عورتیں بعد اولیاء ہوم اولیا بعد یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں یا مرون بال و ین انل منکری و یوقیمون صلاطا و یوتون زکاتا و یوتیون اللہ و رسولہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یہاں عورتوں کا دیکھی ذکر ہے منافق کے ذمن میں بھی ایمان کے ذکر میں بھی عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں کبھی ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں وہ کہتے ہیں نا کہ تین زدیں ہوتی ہیں راج ہٹ بالک ہٹ اور تریہ ہٹ ایک بادشاہ کی ضد جب وہ ضد پر آ جائے ضد پوری کرتا ہے اور ایک بچے کی ضد اور ایک عورت کی ضد عورت اگر سوچ لے کے مجھ کو گھر میں یہ کرنا ہے وہ کر کے رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قدر زبردست اس کو اسٹرینتھ دی ہے دنیا کی خالی فکر نہ کریں صرف دنیا کا گھر بنانے کی ہم فکر نہ کریں آخرت کا گھر بنانے کی فکر بھی ہم کو کرنی ہے اس گھر کو بھی سجانا ہے یہ نہ ہونا کہ اپنی بچیوں کو رخصت کرتے کرتے ہم اپنی رخصتی کو بالکل بھول جائیں جو ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے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 اب یہ دو کا ذکر ہے کفار اور منافقین کا کفار کے ساتھ تو تلوار سے جہاد کیا گیا لیکن منافقین کے ساتھ کبھی تلوار سے جہاد نہیں ہوا بلکہ ان کو معاشرے کے اندر سمجھیے کہ بالکل سائڈ لائن پر کر دیا گیا معاشرے کے کنارے پر کر دیا گیا ان کو اور لوگ ان سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے ہاتھ نہیں اٹھائے گئے منافقین پر بلکہ ان کو نظروں سے گرا دیا گیا واہم جہنم و بیسل مصیر آخرکار ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ کر سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا یہ منافقوں کا وہی ذکر چل رہا ہے کس طرح وہ مذاق اڑایا کرتے تھے تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی مسلمان اس کو تلاش کرنے لگے اس پر منافقوں کے گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا آپس میں کہنے لگے کہ یہ حضرت تو ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں اور اپنی اونٹنی کا ہی نہیں پتا کہ کہاں چلی گئی تو یہ ڈگریڈنگ ان کا ایٹیٹیوڈ فرمایا کہ اب کیک ہو جائیں تو بھی غنیمت ہے ورنہ اللہ سخت ان کو سزا دے گا و مالحم فل ارد میں ولی یوم ولا نصیر اور زمین میں بھی کوئی نہیں ہوگا جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو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 جو اس کے حضور ان کی پیشی تک کے دن ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا کہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے چھپے راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں اس کے سوا دینے کو کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت اور محنت برداشت کر کے دیتے ہیں اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں سے صدقے کی اپیل کی گئی تو جو پیسے والے مسلمان تھے وہ بہت کچھ لے کر آئے ڈھیروں ڈھیر انہوں نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خیرات کیا تو جب ان کو یہ منافق دیکھتے تھے صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے تو کہتے تھے دیکھو آ ہیں بس اپنی دولت کا امپریشن ڈالنے کے لیے جیسے آج بھی اگر کوئی پیسے والا دین کی طرف بڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لو کوئی اور کام ہی نہیں ہے نا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے تب یہ نئی انہوں نے شروع کر دی اور اگر کوئی غریب دین کے راستے میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہے ہی کیا ان کے پاس دنیا میں اللہ اللہ نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا یہی ان کا انداز تھا اور جب کوئی غریب مسلمان کچھ لے کر آتا تھا جیسے ایک صحابی تھے انہوں نے رات بھر یہودی کا کنواں سینچا اور صبح کچھ کھجوریں ان کو ملی وہ لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری طرف سے یہ قبول فرما لیجئے تو ٹھٹے مارنے لگ گئے منافقین کہ لو اب ان کھجوروں سے یہ روم کے لشکر کو شکست دینے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کنٹریبیوشن صرف کمنٹس ہوا کرتے تھے صرف مذاق ہوا کرتا تھا اور بس اور ڈیمورلائز کرنا ان کا کنٹریبیوشن تھا جو آج کے منافقوں کا بھی ہم دیکھتے ہیں فرمایا اس لهم او لا تستغفر لهم لحم ان تس تخر لحم صبری مرتن فلئی یک فر اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خواہ آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں اگر ستر دفعہ بھی انہیں معاف کرنے کی آپ درخواست کریں گے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا کس کے لیے کہا جا رہا ہے بتائیے یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے کلمہ گو مسلمان لیکن کون ہے یہ مستحز اون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 اور ان کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد ہاتھ کریں انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہوتا اب چاہیے یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ اس لیے کہ جو بدی یہ کما رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو تم رو اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو رونے کی شکل بناؤ یعنی اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم شکل پر بچارگی کی کر لو کیونکہ دو زخی دو زخ میں بہت روئیں گے ان کے آنسو چہرے پر ایسے بہیں گے جیسے وہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوؤں کی جگہ خون بہے گا اس سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے ان کے آنسوؤں اور خون کی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو خوب چلیں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 تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہوخر داوانا انمد اللہ رب العالمین دعا کر لیجئے